تنا بندوں کو اپنے عازماتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلات و سلام علی قیا رسول اللہ علی رسول واہبی قیا حبیبی سلاۃ و سلام علی یا نبی اللہ واہی کَحاب قیا نور یا نور اللہ سرکار مدینہ برار کلب وسیع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات پانے کا بھی سبب ہے ایک روایت جس میں ہمیں آخرت کی ایک بہت بڑی پریشانی سے بچنے کے حوالے سے بشارت دی گئی آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ ازا وجل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین شخص ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جنہیں یہ بشارت اور یہ مرتبہ حاصل ہوگا ارشاد فرمایا نمبر ایک وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے نمبر دو میری سنت پر عمل کرنے والا میری سنت کو زندہ کرنے والا اور نمبر تین مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا صلی حبیب صحمد صلی اللہ, اللہ تعالی, تعالی علیہ علی علی وسلم اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بہت ہی پیارا وظیفہ ہے دنیاوی مشکلات ہوں پریشانیاں ہوں دشواریاں ہوں روحانی علاج کا سلسلہ ہے روحانی کوئی مرض ہو جسمانی کوئی مرض ہو تو درود و سلام کی کثرت انشاءاللہ شاء ہمارے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہوگا نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی پریشانیوں کا بھی حل جیسا کہ آپ نے ابھی روایت میں سنا یہاں پر ایک وضاحت پیش کرتا چلوں کہ یہاں پر فرمایا گیا تیسرا وہ خوش نصیب ہوگا کہ جو کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوگا اب کثرت کس کو کہیں گے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ جو شخص درد سلام پڑھ لیا کرے گا تو اس کو کثرت کے ساتھ درد سلام پڑھنے والوں میں شمار کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے ان شاء اللہ عز و جل درود و پاک کی کثرت ہمارے لیے دونوں جہانوں کی بلائیوں کا باعث ہوگا روحانی علاج کا سلسلہ ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں ہم مختلف اسلامی بھائیوں کی طرف سے موصول ہونے والی جو کالز ہوتی ہیں ان کو ریکارڈ کر کے اپنے سلسلے کا حصہ بناتے ہیں اور دنیا بھر سے اسلامی بھائی اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں اور روحانی علاج ان کو یہاں پر پیش کیا جاتا ہے روحانی علاج دعوت اسلامی کا ایک شعبہ بھی ہے مکتوبات و تاویزات اطاریہ کا یہ ایک شعبہ ہے جس میں وویزات وظاحف وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں الحمد دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان دعوت اسلامی کے اس شعبے سے مستفظ ہو رہے ہیں باہر بھی الحمد سننے کو ملتی رہتی ہیں آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیے سید انس رضی اللہ تعالی عنہ کے قولہ العلم کتابہ علم کو لکھ کر قید کر لو اس قول مبارک پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے آپ ہو سکے تو اپنے ہاتھ میں قلم اور کاغذ بھی رکھیے بالخصوص وہ اسلام بھائی جنہوں نے اپنے کال ہمیں ریکارڈ کروائیں کیونکہ وظیفہ بتایا جاتا ہے باب اوقات سورت کا نام بتایا جاتا ہے دیگر جو ہے وہ علاج بتائے جاتے ہیں تو باب اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سننے سے آپ کو یاد نہ رہے لکھا رہے گا تو آپ کے انشاءاللہ بعد میں ضرور کام آئے گا اور وہ اسلام بھائی اور مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جنہوں نے ہمیں کال ریکارڈ نہیں کروائی ان کے لیے بھی اس سلسلے میں شامل رہنا غیر مفید نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے ایسے بھی وظائف ہوتے ہیں کہ جو عمومی ہوتے ہیں کوئی بھی اس پر عمل کر سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے ضمن مدنی پھول ترغیبات وغیرہ بھی پیش کیے جاتی ہیں انشاءاللہ شاء آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں گے آئیے کالز کی طرف بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر نے اپنا کیا مسئلہ بیان کیا ہے پھر انشاءاللہ شاء اس کا ہم روحانی علاج سننے کی کوشش کریں گے السلام علیکم جی میں محمد عامر جہانگیر بات کر رہا ہوں میر پور آزاد کشمیر سے مجھے ڈاکٹروں نے یہ بیماری بتائی ہے مسلز کی میرے مسلس جو ہیں وہ دن با دن جو ہے کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور ان میں طاقت جو ہے نا نہ نہیں رہی تو اس کا جو ہے میں علاج کروا رہا ہوں شفا انٹرنیشنل سے تو مجھے فرق پڑ رہا ہے لیکن بہت تھوڑا فرق پڑ رہا ہے تو پہلے میں چلتے چلتے گر جاتا تھا ابھی جو ہے تھوڑا بہتر ہوں اور ابھی مجھے جو مسئلہ یہ ہے کہ میں نیچے سے زمین سے بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا اور بیٹھ سے اٹھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے <coughs> ہمارے کالر نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور پٹھوں کا مسئلہ ہے ان کا آصاب کا مسئلہ ہے الحمدللہ یہ تو انہوں نے اچھی خوشخبری بھی ہے ان کے لیے کہ گریجولی یہ بہتری کی طرف ہے لیکن ابھی بھی بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے چلتے چلتے گر جاتے ہیں بہت زوف محسوس کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا روحانی علاج تجویز فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عامر جہاں بھائی اللہ فضل آپ کو تمام امراض سے شفایابی عطا فرمائے عامر مکتب المدینہ کی شائع کردہ کتاب نگنی پنسو میں ایک باب ہے فیضان تلاوت اس میں سورہ یاسین کے بے شمار فضائل لکھے ہیں بے شمار برکتیں ایک بہت ہی زبردست برکت آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ مروب، منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو میں یاسین شریف کا نام معمہ ہے کیونکہ وہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا کرتی ہے اور دنیا اور آخرت کی بلائیں اس سے دور ہوتی ہیں اور دنیا اور آخرت کی ہولاکیوں سے نجات بخشتی ہے اور اس کا نام مدافعت القدیا پی ہے کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے جس شخص نے اس کی تلاوت کی اس کے لیے یہ اس کے لیے بیس حج کے برابر ہے جس نے اس کو لکھا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 تو اس کے پیٹ میں ہزار دوائیں ہزار نور ہزار یقین ہزار برکتیں اور ہزار رحمتیں داخل ہوں گی اور, جس اور اس سے ہر دھوکہ اور بیماری دور ہو جائے گی سبحان اللہ عزوجل کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا مریض کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے محمد عامر جہانگیر بھائی آپ کی بیماری کا علاج بھی اس حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجویز فرما دیا اس پر عمل کیجیے عامر بھائی آپ نے یاسین شریف کا یہ فضیلت اور برکت کو آپ نے سماعت کیا اور دو تین فضائل بیان کیے گئے اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے تحریر کرنے کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے جو ابھی بیان ہوا نا کہ یاسین شریف کو تحریر کر کے پھر اسے پی لیا جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ ز یہ برکات حاصل ہوں گی اور آپ کی بیماری اور مرض ہے وہ بھی انشاءاللہ شاء دور ہوگا تو اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ کوئی سا بھی مارکر وغیرہ لے لیجئے اور اس میں جو ریفل ہوتی ہے جس میں انک وغیرہ ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے دھو کر صاف کر لیجئے اور اس کے اندر جو فون کی طرح کی چیز ہوتی ہے جب اس کو آپ اچھی طرح سے دھوئیں گے تو وہ وائٹ ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاہی کا اس میں اثر جو ہے وہ دور ہو گیا پھر زعفران کا رنگ لے لیں اور اگر وہ نہ ملے تو زردے کے رنگ کو اس کے اندر بھر لیں اور تشت یا بڑی پلیٹ اس طرح کی کسی چیز میں آپ یاسین شریف کو لکھ لیجئے اور پھر اس میں پانی ڈال کر باوضو لکھتے وقت بھی باوضو رہیں اور پیتے وقت بھی باوضو رہیں اس کو دھو کر آپ پی لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے لیے سہولت رہے گی تو یہ اس کا طریقہ ہے یہاں پر چند مزید گزارشات ایک تو یہ کہ لکھا ہوا ہونا درست ہونا یہ انتہائی ضروری ہے البتہ اس میں آپ کو اعراب وغیرہ لگانے کی حاجت نہیں ضروری نہیں زبر زیر پیش اور یہ جو دیگر علامتیں ہوتی ہیں رموز یا اوقاف وغیرہ ہوتے ہیں اس کے لکھنے کی حاجت نہیں ہے البتہ جو حروف دائرے والے ہوتے ہیں مثال ہے میم ہے اب میم جو شروع کرتے ہیں تو وہاں پر دائرہ ہوتا ہے تو دائرے والے حروف کو جو ہے وہ بیچ میں سے خالی رکھیے لکھتے وقت یعنی میم کا دائرہ اس طرح سے بنائیے کہ بیچ میں وہ خالی ہو اسی طرح اور جو حروف ہیں جو دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں یہ ایک احتیاط کیجیے بقیہ ایراب وغیرہ لگانا ضروری نہیں اس کو آپ مکمل لکھ کر بابزو اور بابزو حالت میں اس کو پی لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے لیے ضرور مفید رہے گا یہاں پر ایک مدن پھول پیش کرتا چلوں کہ اب بتایا کہ بھی مارکر لے کر اس کو دھو کر اس کے اندر زردے کا رنگ یا زعفران میسر ہو جائے تو وہ بہتر ہے تو اب یہ نہیں کہ آپ مارکیٹ گئے نیا مارکر خریدا اب اس کے سارے ریفل کو آپ نے دھو دیا اس کو ضائع کر دیا اب اس کے اندر بھریں ایسا نہ کیجیے گا کیونکہ یہ بلا وجہ مال کو ضائع کرنا ہوگا اس کے حاجت بھی نہیں کوئی ایسا مارکر آپ حاصل کر لیجیے کہ جو نہ قابل استعمال رہ گیا ہو کیونکہ لکھتے لکھتے پوزیشن آتی ہے کہ اب مارکر جو ہے وہ مزید نہیں لکھتا تو ایسا مارکر آپ حاصل کیجیے اور اس کے ساتھ تھوڑی بہت اس کے اندر سیاہی باقی رہ جاتی ہے تو اس کو اب آپ دھو کر اس استعمال میں لے آئیے تو ان شاء اللہ آپ کے لیے مفید ہوگا یہاں پر ایک مزید وضاحت کی حاجت محسوس ہو رہی ہے کہ اگر بل مارکر وغیرہ اور یہ چیز دستیاب نہ ہو تو کیا اس کا کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے اگر کسی کو مشکل محسوس ہو رہا ہو ایسا کرنا تو وہ کیا کرے اس میں مسکورہ صورت میں کسی پوائنٹر یا مارکر سے لکھ سکتے ہیں مگر زافران یا زردے کی روشنائی ہو تو زیادہ بہتر ہے وجہ یہ کہ قلم میں موجود انک کیمیکل والی ہوتی ہے جو طبی طور پر نقصان دے تو بہتر یہ کہ زعفران یا زردے کا رنگ ہی استعمال کیا جائے صحیح <تصفح> البتہ وہ کرتا ہے تو اس سے علاج <تصفح> میں کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن آپ نے اچھی توجہ دلائی کہ کیمیکل ہوتا ہے اور کافی کیمیکل ہوتا ہے اس کی سمیل جی. بھی محسوس ہوتی ہے اگر مارکر کے ریفل وغیرہ کو قریب کرے تو انشاءاللہ شاء زعفران چونکہ مہنگا ہوتا ہے اور ہر جگہ پر درست میسر بھی نہیں ہوتا تو البتہ اس کا الٹرنیٹ بھی آپ کو بیان کر دیا گیا کہ زردے کا رنگ عموماً آسانی کے ساتھ میسر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے جلد از جلد آپ کو صحت یابی سے نوازے اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے گا تو میں انشاءاللہ شاء عبادت میں کوشش کروں گا اور دیگر جو نیکی کے کام ہیں اس میں اپنے آپ کو مزید لگاؤں گا تو ان اللہ ضرور آپ پر کرم ہوگا مزید کال کی طرح بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سائل نے کیا مسئلہ بیان کیا ہے سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آفر محمد, محمد حسنین نقش بندی بات کر رہا ہوں سرایہ المگیر ضلع گجرات سے میں نے اپنا مسالہ پہلے بھی ریکارڈ کرایا تھا لیکن میری ایکارڈنگ جو ہے وہ میرا سوال جو ہے وہ شامل ہو نہیں سکا تھا تو پھر میں نے کال کی ہے میرا ضرور مگر چینل پہ جو ہے وہ مسالہ جو ہے وہ شامل کیجیے میں نے سوال یہ کیا تھا کہ اگر دو میاں بیوی بی آپس میں چھوٹی چھوٹی بات میں چھوٹی چھوٹی بات میں بحث و تکرار اور جگڑتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ میاں بیوی دونوں کے لیے آپ راجد صاحب کا کیا ارسالہ یا کوئی ایسا بیاں جو ان کی تربیت ہو یا ایسا کوئی وظیفہ بتائیں دونوں چیزیں بتا دیں حضرت صاحب کا رسالہ اور حضرت صاحب کا بیان اور جو وظائف ہیں بتا دیں کہ اگر میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں مثال کے طور پر بیوی بی بی لڑتی ہے یا میاں بیوی بی بی سے لڑتا ہے تو بیوی بی چاہتی ہے کہ میاں مجھ سے محبت کرے یا میاں چاہتا ہے کہ مجھ سے بیوی بی محبت کرے تو وہ کیا وظیفہ ایسا جو ہے وہ پڑھیں اور اپنے لیے زندگی کو آسان بنائیں اور زندگی کو خوشی برا بنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلیں دوسری مرتبہ آپ کی کال شامل ہوئی گئی اصل میں کالز کی تعداد بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہر سلسلے میں تمام کالز کو شامل کرنا دشوار ہوتا ہے تو جتنا وقت ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ آپ کی کالز کو شامل کیا جائے البتہ دیگر جو ناظرین ہیں ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کہ اس نے کال ریکارڈ کروائی اور وہ شامل نہ ہوئی بعض اوقات تو ریکارڈنگ میں بھی پرابلم آ جاتی ہے آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ درست ریکارڈ نہیں ہوتا تو وہ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے البتہ بعض اوقات جو درست ریکارڈنگ ہوتی ہیں وہ بھی سب کی سب شامل نہیں ہو سکتی انشاءاللہ شاء آپ کو ایڈریس وغیرہ بھی ارض کیا جائے گا کہ اگر آپ کے بال فرض کال شامل نہیں ہوئی تو آپ ہمارے ساتھ دیگر ذرائع سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں میل کے ذریعے ہے کاویزات اطاریہ کے بستے ہیں دیگر جو ہمارے ویب سائٹ کے ذریعے ہے وہ بھی آپ فیسلٹی حاصل کر سکتے ہیں تو ان شاء اللہ کے لیے یہ ذرائع بھی موجود ہیں آپ چاہیں تو ہمارے اس شعبے کے اسلام بھائیوں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں البتہ انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا یہ واقعی ہے کہ مسئلہ بھی ہے اور معاشرے کا ناصر بھی ہے میاں بیوی کا جھگڑا ایک بہت ہی کامن سی بات ہو گئی ہے اور بہت کم گھر ایسے ہوں گے کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کی ایسی ذہنی ہم آہنگی ہے کہ ان کے ہاں جھگڑے کی نوبت نہیں آتی اور گھروں میں نا کی وجہ سے بچے بھی پریشان ہوتے ہیں وہ خود گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں دیگر خاندان والے بھی پریشان ہوتے ہیں کیا کریں اس کا کوئی روحانی حل بھی ہے بالکل ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے تمام مسلمانوں کے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنائے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ امیر اہل سنت کی طرف سے کوئی اس کا مطلب ایسا علاج ہو تو الحمد تبارک و تعالی امیر اہل سنت نے اپنی کتاب مادنی پنچ سورا کے اندر اور اس کے علاوہ چالیس روحانی علاج کے اندر بھی اس کے علاج تجویز فرمائے ہیں وہ بھی لے کر مطالعہ کریں ابھی انشاءاللہ شاء اللہ تبار کو طرح چند ایک علاج بتائے جائیں گے اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی بی اور اگر بیوی بی ناراض ہو تو یہ جو ابھی عمل بتایا جائے گا یہ کریں یا مانعو یا مانعو یا مان اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ناراض ہو یعنی جیسے بیوی بی ناراض ہے تو اب شوہر یہ عمل کرے گا اور رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر بیس دفعہ یہ پڑھنا ہے یا مانعو اور اسی طریقے سے اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی بستر پر بیٹھ کر یہی وظیفہ پڑے گی اسی طریقے سے بسا اوقات ہوتا ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک مطلب بد مزاج ہوتے ہیں اور بات بات پہ جھاڑنے کی غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو دونوں میں سے جو بد مزاج ہے اگر شوہر بد مزاج ہیں تو بیوی یہ عمل کر لیں کہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد 11000 مرتبہ یا صبور 11000 مرتبہ یا صبور اگر اسی طریقے سے بیوی بد بی مزاج ہے تو شوہر یہ عمل کر سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد گیارہ سو مرتبہ یا صبر پڑھیں اور اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے کہ جس سے آپس میں میاں بیوی بی میں بی محبت رہے, رہے کہ محبت ہوتی تو ہے لیکن بساؤ کا اس میں اشتکامت نہیں مل پاتی یہ چند دن بہت محبت سے گزرتے ہیں لیکن پھر آپس میں وہی لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ہو جاتا ہے تو ابھی جو وظیفہ بتایا جائے گا تو اس کی برکت یہ ہے کہ یہ پڑھتے رہیں گے جو تعداد بتائی جائے گی تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و دونوں کی ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اور اگر محبت ہوگی تو انشاءاللہ شاء برقرار رہے گی یا اولو یا اولو سو مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک وطالعہ اگر بیوی پڑھ رہی ہیں تو شوہر کی ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اور اگر شوہر پڑھ رہے ہیں تو ان کی بیوی کی ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی اور یوں آپس میں جو لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اگر پورے گھر میں ہی لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ ہو بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ساس کی بھی مطلب اپنی بہو سے ہو رہی ہے اور میاں بیوی بی کے بھی لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ ہے اجتماعی یعنی لڑائی جھگڑے کا سلسلہ جاری ہے یہ سب مل کے لڑ رہے ہیں دوسرے سے आ, जा रहे जा रहे ایسا ہوتا ہے کہ گھروں مطلب بہت زیادہ ہی اس طرح کے مطلب ناچاکیوں کا سلسلہ بڑا ہوا ہوتا ہے ایسی صورت میں ایک وظیفہ ہے یا و یا ود یا ودود ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر اول و لوگ آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاس عام گھر کے جو کھانے کا نمک ہے اسی پر دم کر دیں اور گھر کے کھانے وغیرہ میں نمک استعمال کریں انشاءاللہ و تبارک و تعالی سب گھر والوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ امیر اہل سنت کے کوئی بیان یا کوئی ایسی کتاب کا بتا دیا جائے تو اگر آپ بیان سننا چاہیں بلکہ ہم سب مدنی چینل کے جتنے بھی ناظرین ہیں سب کو چاہیے کہ امیر اہل سنت کا جو بیان ابھی بتایا جائے گا اس کو سب ضرور سنیں ان شاء اللہ تبارک کو اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے امیر اہل سنت کا ویڈیو بیان ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے یہ سنئے اور اسی موضوع پر امیر اہل سنت کا رسالہ جو مکتبات المدینہ نے کا مطبوعہ ہے شادی خانہ بربادی کے اسباب اور دوسرا رسالہ ہے تذکرائے امیر اہل سنت کس سبم اور اس کو سنت نکاح کے نام سے مطلب یہ رسالہ آپ کو مل جائے گا تو یہ دونوں رسالے آپ خرید لیں اگر آپ کے قریب مکتبہ المدینہ نہ ہو تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور ان کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا ان شاء اللہ امید ہے ہمارے اسلام بھائی کی تشفی ہوئی ہوگی اس حوالے سے کہ واقع وظیفہ بھی موجود ہے اور آپ کو بتا بھی دیا گیا یہاں پر ایک ایسی جب آپ بیان کر رہے تھے ذہن میں مدنی پھول آیا کہ تو پہلا وظیفہ آپ نے بتایا نا کہ بستر پر بیٹھ کر جو ہے وہ وظیفہ کرے اب اول تو زینیاں مہنگی نہیں جبھی جھگڑا ہے پھر جھگڑا ہے اب نہ جانے کب سے جھگڑا ہے کن کن باتوں پر جھگڑا ہے اب اگر وہ شوہر نے دیکھ لیا کہ بیوی بی میرے بستر پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی ہے دم کر رہی ہے تو شاید وہ مزید جو ہے وہ آگ بگولا ہو جائے گا تو حکمت سے کام لیں اور ایسے انداز پر کریں کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں آپ کا شعبہ آپ کو اس طرح آتی ہوں گی کہ اب وہ بیچاری بھلے اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے جھگڑا وہ جھگڑا ہے گھر کے اندر ذہنی کوفت ہے تو اب وہ بیچاری مسلح پر عام روٹین کے مقابلے میں زیادہ بیٹھی ہے اور زیادہ دعائیں کر رہی ہے اب جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے وہ کیا دل میں گمان کر رہا ہے کہ دیکھو میرے خلاف واضح شروع ہو گئے پتا نہیں کس بابا سے وظیفہ لے لیا اور اب میری خیر نہیں ہے اور اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں مدری چینل کے ناظرین آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوا ہو یا آپ نے سنا ہو تو بہرحال ایک تو یہ کہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ کروا دیا ہے یا میرے خلاف ہو گیا ہے ناجائز ہے گناہ ہے بدگمانی اللہ تبارک وزال ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور دوسرا یہ ہے کہ ان باتوں سے کوئی نفع بھی حاصل نہیں ہوتا یہاں پر یہ بھی آر کرتا چلوں کہ وظائف بھی کریں اور ظاہری اسباب پر بھی غور کریں اب شوہر ہے, ہے بد مزاج اب اس کی بد مزاجی کی وجہ سے اس کی زوجہ اس کی بچوں کی امی جو ہے وہ اس کے ساتھ درست نہیں ہے اب یہ وظیفے بھی کر رہا ہے اور اپنی بد مزاجی سے بھی باز نہیں آ رہا تو یہ درست نہیں ہے وظائف بھی کریں لیکن اس کے ظاہری اسباب پر بھی غور کریں آپ وجو بھی تلاش کریں کہ ہمارے گھر کے اندر جو لڑائی ہے جو جھگڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ زوجل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کس وجہ سے جھگڑا ہے اس پر بھی غور کریں اور ساتھ ساتھ وظائف بھی کریں تو انشاءاللہ زوجل جب دونوں طرف سے آپ کوشش کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و وطالعہ کا کرم ہوگا اور آپ کا گھر جو ہے وہ ام کا گہوارہ بن جائے گا اور جو امیر علیہ سنت دامد برکات عالیہ کے مدنی مذاکرے کی جو وی سی ڈی کا حوالہ آپ نے سنا گھر ام کا گہوارہ کیسے بنے سوالن جواباً ہے یہ اس کی ایک باہر بھی عرض کرتا چلوں قطر کے ایک ذمہ دار اسلام بھائی نے بیان کیا کہ جب یہ وی سی ڈی شائع ہوئی مکتبت اور مدینہ سے ہمارے علاقے کے اندر بھی یہ پہنچی اسلام بھائیوں نے خرید ایک دوسرے کو تحائف دیے تو ایک ایسے ہی ٹوٹے ہوئے گھرانے کی جن میں ناچاکی ہو گئی تھی اور عورت لوٹ کر ایک عرصے سے اپنے میکے جا بیٹھی تھی جب اس نے یہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سنا اور امیر علیہ سنت برکاتہم العالیہ نے جو مدن پھول بیان کیے تو یہ سن کر اس کا ذہن بنا اور الحمد ان کی آپس کے نچاکی دور ہو گئی اور اب بہت اچھے انداز پر ان کا گھر جو ہے وہ چل رہا ہے یہ ایک بار آپ نے سنی اس طرح کی بیسوں بہاریں ہیں اور اسلام بھائی بتاتے ہیں سننے والے بتاتے ہیں کہ الحمد جھگڑا تو دور ہو گیا ضروری نہیں کہ جھگڑا ہو جب بھی دور ہو بعض اوقات ایک جس کو کہتے ہیں نا سرد جنگ اس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے گھروں کے اندر کہ بظاہر صحیح ہے لیکن ان ڈائریکٹ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا تو بعض اوقات ایسی جنگ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو یہ سب جب گھر والے بیٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ دل کا چور پکڑا جائے گا کون کہاں پر غلطی کر رہا ہے ان شاء اس کی ضرور اصلاح ہوگی تو آپ کے گھر میں جھگڑا ہو یا نہ ہو یہ ضرور دیکھیے ان اللہ نہیں ہے تو پھر نہ ہونے پر استقامت ملے گی کہ اتنے پیارے مدن پھول اور معاشرے میں جھگڑے ہونے کے جو اسباب ہیں ان کو اتنے خوبصورت اور اکبت بھرے انداز میں امیر سنت نے بیان فرمایا ہے کہ جو بھی سنے گا ان شاء اللہ اس کا دل ضرور جھوم اٹھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو ام کا گہوارا بنائے دعوت اسلامی کے مدر ماحول سے وابستہ رہنے پر استحکام نصیب فرمائے انشاءاللہ ہمارا گھر ہمارا معاشرہ مدری معاشرہ ہوتا چلا جائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی, الحبیب اللہ تعالی علی محمد میرا نام مجیب الرحمان ہے اور میں لاہور میں رہتا ہوں جناب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری گھر والی کو کافی پریشانی کا سامنا ہے اس کا ہاتھ پیر اور سر جیسے بالکل سن ہو جاتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کیڑیاں نہیں ہوتی وہ چل رہی ہیں جشن میں تو کافی پریشان ہے کافی علاج کیا کافی علاج کیا ایلوپیتھک تو کافی علاج کیا, کیا بہرحال کچھ بھی اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا براہ کرم بتائیے کہ کیا کی کوئی تعویذ ہے یا کوئی جادوٹونے ہیں اور اس کا حال بھی بتائیں اور ہمیں ٹی وی پر بھی کافی کوشش کر چکے ہیں کہ اس کی نشریات نہیں آ رہی ہیں اگر ہو سکے تو مہربانی کر کے کوئی میسج سے یا ہمیں یہ بتا دیں کہ لاہور میں کہاں پر یہ تاویزات ملتے ہیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اللہ آپ کو جزائیں خیر عطا کرے امین سما امین انشاءاللہ شاء آپ کو ضرور بتاتے ہیں آپ نے دیگر علاج کیے روحانی علاج بھی کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ ضرور کرم ہوگا ان کی گھر والی جو ہیں ان کا جسم سن ہو جاتا ہے اور چونٹیاں سی سوئیاں سی چپتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں یہ کیا کریں مجیب الرحمان بھائی اللہ عزوجل آپ کی اہلیہ کو روحانی اور جسمانی امراض سے نجات عطا فرمائے جس درد یا مرض پر تین روز تک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے انشاءاللہ عزوجل اللہ اس سے آرام ہو جائے گا اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب گھریلو علاج کے صفحہ نمبر ستاون پر ہے کرم کے تین حروف کی نسبت سے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہوں تو اس کے تین علاج نمبر ایک روزانہ نہار منہ ناشتے سے قبل خالی پیٹ چٹکی بھر کلونجی پانی کے ساتھ استعمال کیجیے نمبر دو گیارہ عدد خشک خوبانی رات کو پانی میں بھگو لیجئے اور صبح کھا لیجئے اس کی مدت کم سے کم چالیس دن ہے ماشاء اللہ نمبر تین پانی کے گلاس میں ایک چمچ شہد ملا کر اس میں آدھا لیمو نچوڑ کر روزانہ نہار منہ ناشتے سے قبل پی لیجئے انشاءاللہ شاء شفا ہو جائے گی ان کو یہ بھی گمان ہے کہ شاید کسی نے کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر دیا کوئی ایسے عملیات نہ ہو گئے ہوں اس کے بارے میں کیا کیا جائے مجبور الرحمن بھائی اس کے لیے آپ استخارہ کروا لیجئے اور استخارہ ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی اس نمبر پر ہوتا ہے استخارے کا یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے پی ٹی سی نمبر ہے 348 58 711 348 ایٹ سیون ڈبل ون تھری اوقات صبح نو تا رات نو اور رات میں گیارہ بجے سے صبح سات بجے تک رابطہ کیجیے شب جمعہ اور جمعہ کے دن تعطر ہوتی ہے اس میں یہ یعنی استخارہ کروا لیں کہ کہیں کسی نے جادو وغیرہ تو نہیں کروایا اچھا یہ تو انشاءاللہ رابطہ کر لیں گے تاویزات کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا مرکز الاولیاء میں تاویزات اطاریہ کہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اس کا اگر ایڈریس بھی بیان فرما دیں مرکز الاولیاء لاہور میں الحمدللہ للہ تاویزات کے کئی مقامات پر بستے موجود ہیں ایک پتاپ نوٹ کر لیجیے جامع مسجد محمدی نفیا سوڈیوال نز چوک یتیم خانہ لاہور پھر ایڈریس نوٹ کر لیجیے جامع مسجد محمدی حنفیہ سوڈیوال نز چوک یتیم خانہ لاہور یہاں اکثر تا مغرب کاویزات کا بسہ لگتا ہے یہاں آپ تشریف لے جائیں اور تاویزات حاصل کر لیجیے دیکھیے مسئلہ تو لیڈیز کا ہے تو کیا ان کو بھی اس بستے پر جانا ہوگا اگر اسلامی بہنوں کو تعویذ درکار ہوں تو اسلامی بہنوں کے لیے الگ بستے قائم ہیں اگر مرکز الا کی اسلامی بہنیں تاویزت اختاریہ حاصل کرنا چاہیں تو بستے کا پتہ نوٹ فرما لیں جامعات المدینہ لل حبیب اللہ روڈ گڑی شاہو پھر نوٹ کر لیجئے جامعات المدینہ لل حبیب اللہ روڈ گڑی شاہو اتوار کے دن یہ تاویزات اطاریاں دیے جاتے ہیں اور صبح آٹھ بجے سے دن کے بارہ بجے تک اسلامی بہنوں کے لیے جی ماشاءاللہ تو یہ بھی بہت ایک اچھی سہولت ہے بعض شہروں میں یہ تمام شہروں میں نہیں ہے تو جیسے کہ مرکز اولیاء کے حوالے سے آپ نے ایڈریس بھی سماعت کیا کہ وہاں پر اسلامی بہنیں خود جا کر بھی اسلامی بہنوں سے تاویزات حاصل کر سکتی ہیں دو کتابیں تو تمام مدنی چینل کے ناظرین ضرور خرید فرمائیں اور اپنے پاس اس کو رکھیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے بہت سارے مسائل کا حل رہے گا ایک مدنی پنسورا اور چالیس روحانی علاج بہت ہی مفید اور کئی ایسے وضائب یہاں پر بھی بیان کیے جاتے ہیں جو ان کتابوں میں موجود رہتے ہیں تو انشاءاللہ شاء جب یہ گھر میں کتاب ہوگی تو اس کے فہرست کے اندر آپ تلاش کر لیں کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کون سے صفحے پر اس کا حل موجود ہے تو آپ خود بھی وہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس کی احتیاط اور تمام تفاصیل اس کے اندر موجود ہیں اور ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ ان کتابوں کو حاصل کر سکتے ہیں جہاں پر فزیکلی آپ کی رسائی آپ کے لیے ممکن نہیں تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو یہاں پر لائبریری میں جا کر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو اللہ مدنی پنصورہ اور چالیس روحانی علاج یہ کتابیں میسر ہو جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات